خانچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں ایک سو چار آیات ایک سو تین آیات ہم پڑھ چکے الحمد للہ اور اس کے بعد آج کی نشست یہ ایک سو چار نمبر آئٹ سے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس پورے رقو میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودیوں کی جو سازش تھی اور یہودی جس طرح چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسے کلمات رائج ہو جائیں رواج پائیں جن میں غیر محسوس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا شرک یا ایسی چیزیں آئیں ایک تو اللہ تعالی نے اس میں ان کا رد کیا اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جس کا رج کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک بات کہی تھی دعویٰ کیا تھا اور ان کے پانچ جو پورے الفاظ تھے پانچ ان کے جو فقرے تھے ان میں سے ایک فقرہ اس رقو میں بھی بالکل آخر پر آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں داخلے کے لیے یہودی یا عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسائی ہونا ضروری ہے اور درمیان میں ایک چیز اللہ تعالی نے ذکر کی کہ دیکھو یہ ساری باتیں یہ ساری مباحث بنی اسرائیل اور یہودی اور اہل کتاب یہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن اپنی اصلاح کے لئے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور تعلق مع اللہ تمہارا قائم رہے اللہ کے ساتھ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ نماز مت چھوڑ دینا نماز نہ ترک کرنا اس کو درمیان میں لے آئیں تو پورے رقو میں یہ تین چیزیں ہیں اور اس رقو میں دو چیزیں اور بھی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ایک تو صحابہ کے رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے اور یہ بہت بڑا اشکال اور بہت بڑا اعتراض ہے جو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہیں صحابہ کے رضی اللہ عنہ سے چڑ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی ایسی تاثیر اور کوئی ایسا کمال نہیں تھا ایک وہ اور ایک نسخ کی بحث ہے تو شروع یہاں سے فرمایا کہ یا یہ ازالہ ہے کہ یہ لذینہ امن ہوں یہ اضاع ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہودیوں کی اس بات کا اس سازش کا کہ جو وہ لوگ ایسے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے یا ایسے کلمات مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے تھے جس سے کفر شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین علیہ اللہ یہ چیزیں آئیں تو ارشاد فرمایا <تصفح> یا آمنو اے لوگوں جو ایمان لائےو لا لو رائنا مت کہا کرو رائنا کا جو لفظ ہے یہ اردو میں آپ نے اگر ایک لفظ سنا ہو تو رعایت استعمال ہوتا ہے یہ لفظ وہی ہے اصل میں یعنی وہ رعایت کا لفظ اسی سے بنا ہے اردو میں کہتے ہیں کہ ذرا رعایت کیجیے گا یا میں فلاں کی رعایت کر کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یعنی اس کا لحاظ کر کے بات کر رہا ہوں اسی معنی میں آتا ہے نا اردو میں اسی طرح یہ لفظ ہے لاتکول رائنا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس لفظ کو یہ نہ کہا کرو رائنا کا لفظ نہ بولا کرو رائنا کا لفظ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ ادب سے احترام سے عرض کرتے تھے کہ نہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت ہو ہمارا بھی ذرا لحاظ ہو یعنی ذرا اونچی آواز میں بولیں گے تو ہم تک بھی وہ آواز پہنچ جائے گی کیونکہ صحابہ رضی اللہ عن ایک, ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غور احتیاط سے سنتے تھے کیونکہ ان کے الفاظ سے تو دین ثابت ہوتا تھا ان کے الفاظ سے ہدایت ملتی تھی ان کے ہاں اتنا اہتمام تھا اس چیز کا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کاروبار شروع کر رکھا تھا اور جو میرے دوست تھے ایک دن وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور رات کو مجھ سے ملتے تھے اور ایک دن میں سارا دن وہاں رہتا تھا اور رات کو ملتا تھا تو روزانہ ہم رات کو بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشا فرمائی اور کیا باتیں ہوئی ہیں تو ایک ایک چیز وہ حضرات سنتے تھے اب ہوا یہ کہ صحابہ رضی اللہ نے کہنا شروع کیا کہ رائنا ہماری رعایت کیجیے ہمارا ذرا لحاظ کیجیے یہودیوں نے اسی لفظ کو اچک لیا اور وہ ذرا سا زبان کو لچکا کر اسے پڑھتے تھے اور کہتے تھے رائنا رائنا کی بجائے رائنا ذرا سا ٹچ این اور نون کے درمیان یا کا دے دیتے تھے این اور نون ہے نا رائنا میں اس عین اور نون کے درمیان یا لگا دیتے تھے چھوٹی سی بس آرام سے اور یہ بن جاتی تھی گالی ان کے ہاں شہر ایک ہی ہے رہنے والے ایک ہی ہیں لیکن ایک حصے میں یہ کسی خاص گروہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے گروہ میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ خود ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں دیکھ لیجئے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بدماش کا لفظ کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا بھائی کو بھی کہتا ہے رے بدماش تو نے کیا, کیا اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو گالی ہے یار کیسے تم بول رہے یہ قوموں میں بھی ہوتا ہے قبائل میں بھی ہوتا ہے رائنا کا جو لفظ تھا اس کو ذرا سا لچکاتے تھے رائنا اور آئینہ کا مطلب ان کے ہاں بنتا تھا چرواہا گڈریا بھیڑوں کو چرانے والا علی اللہ یہ لفظ کو بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ اپنے طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ تو اچھے الفاظ بولتے تھے ظاہر ہے وہ تو ان کی محبت میں ادب میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ انہی الفاظ کو ذرا سا پھینک کے گالی کے لیے استعمال کرتے تھے اللہ نے کہا یہ لفظ نہ بولا کرو لکولو رائنا رائنا کا لفظ نہ پڑھا کرو بولا کرو وقولو اور کہا کرو وقول ان انظرنا اللہ کے رسول نظر کیجئے ہماری طرف توجہ فرما دیجئے تاکہ ایسا لفظ ہی نہ آئے جس لفظ میں دوسرا پہلو مذمت کا نکلتا اسی سے فکہ نے استعمال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن الفاظ میں مذمت کا پہلو نکلتا ہو جن الفاظ میں ذلت کا پہلو نکلتا ہو یہ بھی جائز نہیں ایک پہلو تو ہے ٹھیک اور دوسرا پہلو اس انہیں الفاظ سے کسی کی توہین کا بھی نکلتا ہے وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ کبھی بولنا درست نہیں ہے اور دلیل اسی سے لیتے ہیں کہ اللہ نے منع کر دیا تو ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انسرنا کا لفظ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے وسماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ تم خود بھی غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں پوچھنے کی کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ جب تم خود غور سے نہیں سنو گے تو پھر کہنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے گی وسماؤ اور خوب غور سے سنا کرو اس لیے کہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے وہ اس لیے تھوڑے ہی آتے تھے کہ انہیں کوئی دین سیکھنا تھا وہ تو پہلے دن سے اس بات کی ٹوہ میں تھے کہ یہ آدمی ہے کون پتا چلے اس کے مائب اس کی برائیاں پتا چلے تو جب کوئی آدمی کہیں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی برائیاں پتا چلیں اور پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر اس آدمی سے اسے ہدایت نہیں ملتی کیونکہ جو چشمہ لگا کے جاتا ہے وہ چشمہ سیاہ رنگ کا تو اسے اب چیزیں کہاں سے سفید نظر آئیں گی اسے ساری چیزیں غلط ہی نظر آنی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشرقی نے مکہ تیرہ تیرہ پندرہ پندرہ برس نہیں چالیس برس اور پچاس برس اور ترپن برس تک رہے ہیں چوند اور پچپن سال رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے باوجود ہدایت نہیں ملی چالیس سال تو وہ ہو گئے نبوت سے پہلے کے آپ کے اور تیرہ برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو تقریباً ترپن چون برس کی عمر مبارک تھی اور ہجری کے حساب سے لگائیں تو اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہے کیونکہ دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے نا ہر سال میں تو اتنی عمر شریف ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود یہ ابو جاہل اور ابو لہب اور دوسرے تیسرے انہیں ہدایت نہیں ملی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہ اس لیے تھوڑا ہی جاتے تھے کہ کوئی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ تو اس ٹوہ میں جاتے تھے کہ اسی طرح اس شخص کے معاقہ برائیوں کا پتا چلے اور جب یہ پتا چل جائے گا تو پھر ٹھیک ہے ہم کر لیں گے اسی لیے جب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں تو ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہوا کہ یہ روش لوگوں کی میرے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی اور اسلام کی یہ جو تحریک اٹھسیا ہے اور اسلام کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں یہ سادہ لو مسلمان یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مخلص ہیں بیچارے انہیں بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے مدینہ منورہ میں جب ایسا ایک موقع آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے جمعے کے دن اور آپ نے فرمایا اخرج فلان اخرج فلان ارے تم بھی مسجد سے نکلو تم بھی مسجد سے نکلو تم بھی نکلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقوں کا نام لے لے کے انہیں مسجد سے نکالا فرمایا نکل جاؤ یہاں سے اور تم سب کے سب منافق کیونکہ وہ اپنی گندگی کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مخلص تھے انہیں بھی بہا کر لے جا سکتے تھے نا اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ایسا لفظ استعمال ہی نہ کرو وسماؤں خود غور سے سنو بل کافرین آزاب العلیم اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ایک صاحب نے ایک بزرگ تھے انہیں خط لکھا اور انہوں نے اپنے حالات میں اس خط کا نقل کیا ہے انہیں لکھا کہ کسی کا حوالہ دیا اور لکھا ہے کہ مجھے فلانے نے یہ خط لکھا ہے کہ میں جب پہلے پارے کی تلاوت کرتا ہوں تو رائنا کا لفظ نہیں پڑھتا تو میں نے اسے لکھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے تو اس نے کہا اللہ نے منع کیا اس لفظ کو پڑھنے سے حضرت اس پہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کہ کیا میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کر ڈالوں تو میں نے اسے لکھا کہ تم قرآن کو ناظرہ پڑھ لو بس یہی بہت بڑا احسان ہے اسلام پہ تمہارا ہرگز ترجمے کی کوشش نہ کرنا یہ ہے غباوت جسے کہتے ہیں کند ذہنی کا حال وسم اور خود غور سے سنو ولیل کافری نا آزابن اور کافروں کے لیے عذاب علم والا یہاں پر لل کافرین میں ال کافرین ہے نا لام الگ کر لیں تو ال کافرین ہو گیا یعنی کافروں کے واسطے یہ جو الف لام ہے کافرین یا کافر جو ہے وہ تو اصل میں ہے نکرا اسے کر دیا ہے یہاں پر معرفہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کر دیا تو یہ پراپر ناؤن میں جب کافر آ گئے تو پھر کون سا وروہ مراد ہوا وہ لوگ جو رائنا کے لفظ کو بگاڑ کر بولتے تھے ولیل کافرینا اور ان کافروں کے لیے عذاب العلیم عذاب ہے علم والا سمجھ یہاں پر عام کافر مراد نہیں بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو اس لفظ کو بولتے تھے